اعيد وحصابه ربي مقصدي اذا نظر قرع عيني وارجو بالله من الشرور ان تحيا لي شيئات اعمالنا من تهدينا الى صلاه وذكر واعين في الذين امنوا اتقوا الله, الله حق تقاته وَرَأَى طَوْمَ طَوْمَ مَا إِنَّا رَأَيْتُ مُسْلِمُونَ يَأْذُونَ النَّاسَ اقْتُوا رَبَّكُمْ جَلَّ وَقَرَفَ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَة وَقَرَفَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَقَرَفَ مِنْهُمَا رِيَاءً كَثِيرًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ كَطَاهِدُونَ لَهُ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا iya it ituhaati na amanta ba na quo gaura na shaida yke la ku a ngaala wala pake la ku mu do da kom wa maido ka hinyaha ma sulahhu naada محمد صلى الله, الله عليه وسلم وشر الأمور مغدساتها وكل مغدسة بدعة وكل بدعة بعض ضلالة وكل ضلالة في الله أعوذ بالله السبيعي لديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالبالدين إعسانا Kali hinmma yabu man na hinla talkibara hatua a kitama para sapun la kumako wala ta hama wapun lama kau na kaliawala pin lamakana hattulli ni ng ra wapo ra hua بزرگانوجوان ساتھیوں آگری مسجد یہ سوریہ کی شرح کرنے کی شرح کی میں نے لکھا ہے تو ایسے قدرا جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سننے کے ساتھ ہمرمائے اس نار میں ایک کا بڑا اونچا مفاح اور مرتبہ اللہ کے مسور صلی اللہ کے ساتھ مانتے ہیں اللہ دار ہے ساتھ افاش روپ اللہ سے تمہاری اوپر احساس کرنا برق قرار دیا ہے ساتھ سی کل سے جن فاشروں فتح نے محسوس کرنا ان پر فرق کرا دیا ہے ہر چیز ہر بقلو کے ہر مخلوق کے ساتھ کام کرو جہاں تک کہ ہمیں باہر شیرو کے تم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ یہ کیا کرو اب ہر ان کا بل مشین اے لوگوں اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ اس کرو اللہ تعالیٰ انسان کرنے والوں کو اسے دل بگو پسند کرتا ہے رب اللہ فماتے ہیں ان کا ماہ امار لڑکی رکھتا ہو وہ لڑکی جو لوگ تعالیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ کیڑتے ہیں اور وہ سنو ہے یہ ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالہ ان کا ساتھ دیا کرتے ہیں ہر ہر مخلوق کے ساتھ کرنا اللہ نے ہمارے اوپر فرق کرا دیا ہے لیکن تمام مخلوقات ہیں تمام مخلوقات میں ہیں تمام کے تعلقوں کی سب سے بڑا احسان ہم پر جو پرت کرا دیا ہے اور ہر پر سب سے پہلا احساس جو کرنا ضروری ہے وہ والدین والدین کسان تعلق احساس کرنا سب پر بر کر رکھا ہے رقد آج فرماتے ہیں وہاں باقاعدہ وہ بھی والدے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے نامہ کسی کی عبادت نہ کرو وہ اس وار دیکھنے کے نشانات اور والدین کے ساتھ احسان کرو وہ صحیح ہے انسان راحی نہیں ہے ہم ہر ہیں ہم نے انسان کو وسیعت کیا ہے حکم کیا ہے کہ وہ اپنے مالا اور والدین کے ساتھ احسان کریں والدین کے ساتھ احساس کرنا اللہ رب العم نے اتنا بڑا فسیدہ ہم قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے کو جوڑ دیا ہے وہ سب ربلا کا گروا کیا وہی والدین شانہ رب نے حکم دیا ہے کہ آپ عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اللہ کا ہم سب لوگوں کو واد کے ساتھ, ساتھ, ساتھ کرنے کی تو اکیمت فرمائے اگر اس سلسلے میں میرے بھائیوں کوتا لاپرواہی ہو اور کوئی انسان رکھنے والد کے ساتھ انسان نہ کرے لاپرواہی سے کام شروع بھی کرے یا کوئی پرواہ نہ کرے تو یہ بڑا مدد بڑا بدنسی ہے رفتار کا بھی ہیلے گزرا ہے ختم ہوا ہے آپ کبھی رہے سراساں بھی بھر کر جانے لگے آپ پہلے سینے پر تشریف لیں گے تو آپ نے فرمایا آمین پھر دوسرے ٹینے پر گئے تو پھر آپ ٹہر گئے آپ فرمایا آمین تیسرے ٹینے پر تشدد لے گئے کا وقوف کیا اور اللہ. آج کو وہ امر کر کے دیکھا ہے جو اس کے پہلے ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا آج ہمیں بنا صحیح کر رہے ہو کہہ رہے ہو آج میں نے وہ عمل کیا ہے جو اس کے پہلے میں نے کبھی بھی کیا تھا بات سب ہے پہلے مینے پر آپ نے کہا تو دیکھا کہ وہ رہی ابھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یا محمد وسلم منظر ادا کرمضان کی جائے پرل رہوں اور پھر رمضان کی ورکر ادا کرا کروں اللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ حمیت کے لیے اس کو اپنی رحمتوں سے میں دوسرے دینے پر کیا تو ریکا پہ کبھی پھر وہاں کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا اللہ کا دوسرا پرینام آپ میں پہنچانے آ ہے وہ یہ مقدمہ بات رہی اور جو انسان جو آپ کا اپنے نا دونوں کو پا پاوے زندہ یا دونوں میں سے کسی کو زندہ پا پاوے ابانے کے ساتھ احسان کرتی والدین کی خدمت کر کے والدین کے ساتھ کھڑائی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرایا اللہ تعالیٰ یہاں نفرت اور پرچت نہ ہو گئی اس کی وہاں حکم کی سلب اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے دور کرایا میں کہا آپ پہلی مرتبہ میں نے کہا عامر دوسری مطلب میں نے کہا عامر وہ ساتھ کتنا قدمتی اور ثقافت کا مستحد ہو جاتا ہے اس طور پر اس کو جتنی نویز پر دعا دے اور محمد پر عمیر دیں یہ قدمت ہے آمیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ ناخ جتنی نے جو قدارتی ہے آپ اس کو قبول کر دیں گے اور بھی ہی کی جاتی دینے پر ہاں موجود ہیں اور کہا یار محمد سرم من کرس شک کے سامنے آپ کا نام لیا جائے آپ کا مکر کیا جائے اور پھر بھی وہ آپ روپنا بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حمتوں سے دور کر دے میں نے کہا آبھی بیلے بھائیوں، دیتا دیتا دیتا بھی بھائیوں کے آ کے کام شروع کرنا اور سال سو سے اڑھاتے بھی وہ کا خیال رکھنا ہر حال میں جماعت ہو جائے ہر حال میں ہاتھ اور اپنے کا حکومت ہے اگر ہم نے اپنے والدین کی پرواہ نہ کیا اپنے والدین کا خیال نہ کیا نبی رات وش کر دیں رب نہ انبو ربے نا بھو رب نہ انبو ارے اس انسان نے کی ناک بتا اس انسان کی ناد کربے نہ بہو اس کی ساری سارا کام ساری قوت ساری آج پر مستا ہے جس کے مطابق آپ کی متوازہ فرماتے ہیں حل کو سو، اس کی زندگی مٹی میں مل گئی اس کی شکل آرک ہو گئی اور اس کے سارے آباد تباہ برباد ہو گئے وہ کون ہے جس کے مطابق آپ نے پھر فرمایا آج نے فردحمان کہ اس شکر کے مطابق میں سی کوئی کرا ہوں جو اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں کسی ایک کو پایا کی خدمت کر کے ننگل میں داخل نہ ہو گیا مطابق میں کر رہا ہوں اس نے اپنی ناخا دیا ہر کام کچھ گئی اس شکر کی عزت اور اس کے سارے آباد پرواد ہو گئے اپنے بوڑھے ماں کر کے چند کو حاصل کر لیا میرے سب لوگ اللہ تعالیٰ وغیرہ دخل کرتے ہیں اپنے والد کا والدیش کے ساتھ حساب کرو اللہ und er hat sich erwartet, سب سے بڑا فریدار ہے رکھا ہے نبی احترام اللہ کے پاس آیا رسول اللہ اتنی ہم اتحاد کرنے کا شوق رکھتے ہیں ہمارے اندر کے شوق ہیں اور سطح ہے کتنی اور تلوار ہو اور میدان جنگ کو پارک اتحاد کرنے کے لیے چلانا ہوں لیکن والا میش ہم نہیں پاتے ہمارے اندر ہمارے ہم کو قدرت نہیں کچھ حالات ایسے ہیں کچھ معاملات ہمارے ایسے ہیں جس کی بنا پر ہم بہار نہیں کر پا رہے ہیں ورنہ شوق اور کا بہت کا شوق بہت بہت کا شوق بہت زیادہ ہے لیکن کچھ حالات पर ہیں جس کی بنا پر میں بہار نہیں کر پاتا تو آلہ کا بتائیں میں کیا کروں نوی رہے پورا کسی بہار کرنے کا شوق رکھتے ہو لیکن का کرنے کا موقع نہیں پا رہے ہو بتاؤ آبادی آباد بھی صحیح کیا تمہارے ماں دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں کوئی ایک زندہ ہے اس شکا رسول اللہ کر کے آپ نے ساتھ سرایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے کا جذبہ ہے اور شوق رکھتے ہو لیکن کرنے کے بھی تمہارے ساتھ بار نہیں اور تمہارے ماں باپ میں بارشی بڑھ چکا ہے باقی ہے تو سن لو سا نے باپ کے ساتھ جو ہی کرنے کا حکم دیا ہے اپنی ماں کے ساتھ احساب کرو اگر تم نے اپنے ماں کے ساتھ احسان کیا اپنے ماں کے تم پر مابردار بن گئے اپنے ماں کے ساتھ احساب کرنے والے بن گئے اپنے ماں کے خدمت خدا اگر تم نے کی خدمت کیا اور ماں کی فرمانداری کر لیا اور برکت سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا کنتھی اور آپ کے بعد ایک چکا ہے اور کہتا ہے یار رسول اللہ میں یمن کا رہنے والا ہوں محبت میں غرفت میں ایک رہے تھے آپ لوگ تمہارے ماں باپ تم جہاز میں کارا کہہ رہے تھے اور تمہارے ماں باپ رہے تھے واپس جاؤ ارے کما کما ہوتے تو تمہارے لیے سب سے بڑا فریدہ ہے کہ واپس جاؤ کہ اپنے بلایا ہے نہیں جا کر کے واپس جا کر کے ان کی خدمت کر کے ان کو ہٹاؤ اور ان کا دن مسکر دو نظر کا واپس لوٹایا یہ ٹوتے کہاں بھی ہیں اور کر یا رسول اللہ میں تھرے دور دراز علاقے سے آپ کے پاس راہ, راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہم کو پیسے اور ممکن ہے کہ شہادت نصیب ہو یا کم سے کم جہاد کا سوال ہی جائے گا آپ نے شاعرا کیا کیری نازہ ہے کہا یا رسول اللہ ہماری نامت میں حیات ہے آپ نے شاپ تم واپس جاؤ اور تم افیل ہے, ہے تم واپس جاؤ اور انہی نیچے خدمت کا تیرا بہار کا اپنے ماں باپ سے بتاؤ میسان کرو ماں باپ کا ہوتا ہے قیامت کی اور ثابت ہو جائے جس کی وجہ سے زیادہ دنیا میں لامل ہوتا ہے سنگلے آتے ہیں طوفان آتے ہیں کفاروں کو کو گربا حاصل ہوتا ہے اور طرح طرح کے پروانوں پر پتھر کی بارش کی جاتی ہے پندرہ پورا پیدا ہو جائیں پورائی اور پندرہ براریاں جس کی وجہ سے سرجنا آتا ہے طوفان से ہے سہران آتا ہے آسمان سے پتھر کی تاریخ کرنا سارا کام پر کرتا ہے ان پندرہ پرالیوں میں سے ایک کا اپنی اور بچوں کو برداشت کرنے والے اور اپنے پاس اپنے کام اپنے بچوں کا سرما مرکار اور جائے کی خدمت میں رہ جا انہیں کی باتیں سنے اور اپنی ماں کا کرتے اسی طرح سے آپ نے شاپ وہاں پر کو تمہارے اوپر ہیں اور ابھی تک احسان کرنا ہے یہ ینے کے لیے چھٹی کر لیا گاہو سر پتہ نہیں آپ سی اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے ڈیوٹی کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں سات کے بارہ مہینے تو بارہ مہینوں میں گیارہ مہینے ڈیوٹی ہوتی ہے کرتے ہیں اور ایک مہینے سے چھٹی ان کو ملتی ہے واقعی اگر سوچو تو پریوار آپ تنخواہ کام دیتا ہے لیکن سوال بھی نہ آتا ہے تو یہاں کہ گیارہ مہینے سب آپ کی ڈیوٹی چھوڑتا ہے اور صرف ایک مہینے کیا کرتا ہے کرنے کام کے اندر تم نے نوکری اور ستر شوق بھی دیا ہم نے دادا چنوٹی ہے بچوں کے دادا بچوں کے سامنے چھپائے کمپنی والا اس بیٹھ کی چھٹی دیتا ہے ایک اس کو اپنے منڈے میں نہیں رکھتے ہیں ہمارے ڈیوٹی کا وقت ہے ارمداد کا نام لا ہے نا بیٹھ کا نام ملائے گا تو ہم نے بالکل کیا ایک مہی بار میں نماز پڑھتے ہیں اور گیارہ مہینے کے ساتھ چھٹی دے دیا کرتے ہیں ایک نماز دیا اور دوسرے ماں باپ کا کبھی کاگا ہوا رام نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے کیا کام آتے رب نے کیا رب دوسری واشی بات مجھے کام کرتے ہو میرے اور دیکھنے والا کرنا ہے وہ تو برسی بناتا ہے جو چیز کیا مناتا ہے برسی بنا کر کے ہی بار سواپ کرنا چاہے بھائی ارے برسی بنانا اسلام میں ہو تو برسی بنانا ہندوؤں کا تیجہ ہے عیسائیوں کا کبھی کبھی یا دوسروں کا ہے کہ ہے ساتھ ہندوؤں کو دیکھو اپنے برسی مناتے ہیں لیکن اللہ لاہور محمد نے اپنے ماہم کی بستی نہیں بنائی اپنے بادشاہ دلات. کی بستی نہیں بنائی اپنے پاس کی بستی نہیں بنائی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے بس میں اپنے واضح کی بستی نہیں ابو اکوت نے اللہ نے کی نہیں بنائی یہ سب اس سرکار کو بلند کر رہی ہے کے دیگر ہم آپ ہو اللہ کا نام کو قبول کرتے اہل کار ان کے بات پر سندھ کے اللہ ان کے سبر اتفار ہے اللہ حاصل کرنا یہ وزارت کے لیے ضروری ہے ماں باپ کا پریواہ رکھانے کے بعد تمہاری نمبر دو اچھا مطلب برابر اپنے ساتھ کے ہٹ میں تمہارے پورا کرتے ہوئے کافی جو کتاب کیا کر Lord, you can ask us, I have آپ کہیں میرے پاس آپ کی مسرت کر دیں اور یہ بہت خراب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ فرمائے جنت سے چلا جا جنت میں جائے گا جنت میں جانے کے بعد اللہ فرمائے جنت میں چلا جا کچھ اور جنت میں داخل ہونا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ منا کر دیں گے جنگت کو نہیں کھولنا یہ ساری جنگت نہیں ہے جگہ میں داخل ہونا چاہے گا اللہ اس کو روک دیں گے میری جنت نہیں ہے ایسے بہت اوپر چلا جائے گا تو اللہ کا یہ ساری جنت ہے اس میں داخل ہو جاؤ جگہ میں داخل ہو گیا اللہ کا تو آپ کو ایسی ہی آؤ آپ سب اور ضرورت ہے آپ اپنے آپ کے اولاد بھی آپ کے لیے کرے تھے یہ سرکار آپ کا پہ خراب ہے یہ آپ کا آپ دیکھیں اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے اور آپ کے اولاد بھی ویسے بھی آپ کے لیے کریں گے اگر ماں باپ کو کچھ بندے کریں گے اور کے بولے کریں گے تو آپ تو ویسی کرے گی اگر اپنے ماں باپ کے فرما پردار چندانے کے بعد کہتا اللہ ہے اتنی آواز میں نے کیے گئے پہلے بکال بدلام اللہ جائے ہمارے کیا ہے پہلی مرتبہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ہمارے اپنے نیک آنا اور ہماری نیکیوں کے ساتھ وہ جنت وہی ہونی چاہیے اتنا اوٹا مسان کیسے ملے گا اللہ تعالیٰ سڑک کا صحیح ٹہرا ہے تیرے اپنے آنا اور وہی جنگت ملنی تھی جہاں پہلی مرتبہ مسا لیکن بڑا پورن کو جنت ہو رہی ہے اس کے بعد تمہارے بتاشے بسر کا بتاتی تھی اور اگر ماں باپ نے کوئی وعدہ کیا ہے کسی کے دینے کا کسی کے دینے کا کسی کے ساتھ کا وعدہ کیا ہے تو والدین وعدہ پورا کرنے کے پہلے پہلے اگر انتقال پر چاہیں تو امار پر کھڑے تھے کہ ماں باپ کے وعدے کو پورا کریں نمبر چار آپ ساتھ سب سنوایا وہ شراب اور تکلیف کا اگر والد کا انتقال ہو گیا بات کر کے ہے وہاں سبھی کا نمباس اپنے مذاق کو اور ان کی سہیلیاں ہمیں کو اس کا جائزہ لینا ہے اور فاشمہ آپ کے ساتھ والدین کے مردان کے بعد وہ سیر یا دو سرو کے علاج وہ سیرک رہی یا دو سرو کے علاج وہ رشتے اس کے نام سات کے لیے کرنا جو اس کے نام آپ دونوں سے کائم ہوئے ہیں یعنی ساتھ ہے جو اس کے قائم ہیں اس کا تعلق آپ کے ندھار سے ہے جس کے آپ کے نانا دھادی ماموام کہنے یہ سارا سارے رشتے جو ہیں یہ سات کی وجہ سے ہیں اس لیے میری کے کریں سنجھال ان رشتے داروں کے ساتھ سلے رہی کرنا ایک ہی بات کے ساتھ سلے رہی کرنا ہے اب آپ کے جو رشتے دے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں آپ کی خوفیاں ہیں آپ کے سارے ہیں آپ کے کتابات ہیں آپ کے کتابات یہ سارے رشتے دنیا میں ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہمارا دنیا اور پنجاب کے بھی دونوں رشتے ہیں ان پہچانوں کے ساتھ سلے کرنا اور خرابی کرنا ماں باپ کے کاٹ کے بعد یہ ماں باپ کا پانچ حق ہے اللہ ادا تمام لوگوں کو اپنے مالدیش کو بپوٹا کرنے کی کوشش کی فرمائے سب کو مال دیکھ پرائے اللہ وہاں شکر کے ویکنٹ کو ہوئے ائے گا سفا بنوایا میں ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو انہیں ان کا خات پار کرنا چاہیے اس کے لیے اللہ کال میں سات کدایت کا اور پانچ ہفا الگ سے اللہ نے فرمایا ان کا ایک دو کی اور جب آپ جب مطلب آپ دونوں یا دونوں میں سے کوئیں گے کو پہنچ جانے تو خبردار کشید کو اس نہیں کہنا اس کا مطلب کیا ہے اگر تم وہ وہ بات کہیں تو جواب کی سنتا لے کر کہنا جس سے بات کو پتا چلے کہ یہ لیے دیکھا پسند نہیں کر رہا ہے کا کریں ان کو اس کا کہنا نمبر دوارنا نہیں ان کو چھڑکی نہیں دینا بڑھاپے میں بھی دعوت کا بچوں نے بھی حرکتیں ہونے لگتی ہیں سجیا جاتا ہے اس موقع میں خبردار کی جاتی ہیں تو آپ کے چودہ خبردار اگر تورے دام وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے یا تمہارے واپس کے خلاف کہنا لے تو مزہ تنہا دھما ہمارا خبر کرنا اپنی زمان پر قائم رکھنا مزہ تنہا دھونا اپنے بابا مارکمار کی چھڑکی نہیں دینا نمبر ایک وقل نہ وکل نہیما ہمیشہ اپنے کام کے بات کرنا کوئی بات بات کرنا بخنا ابو پانچ بھی آخری تھی وقتوں میں تمام <سلام> بیان کی جگہ تھا میں ساتھ تھے جس طرح طرح کے کو پریشان کیا تھا لیکن اللہ کبھی ہمارے ماں باپ نے ہم پر سی کیا ارے ہمارے ما بات میں ہماری کی ہے اللہ پورے ماں باپ کی میں اللہ جگوا ہونی چاہیے تو میرے بھائیوں پر دیش کا احساس ہونا چاہیے والد کے بعد والدیش کے بعد سب سے بڑا احساس جو ہمارے اوپر فرق ہمارے کے مسلمان بزرگ ہمارے بڑے سے ہوتے ہیں ایسا بڑھا ستیا ہے اور انہوں کو ایک دوسرے ملکوں کے اندر رکھا جاتا ہے جانوروں بوڑھا کتنا محلو ہوتا ہے بتائیے کرنا پڑتا ایسا ہوگا چرچ پینے والا ہونے والا ہوتی کوئی دوسرے بات اس کا کتنا بندر ہے اللہ نمشہ کے ساتھ سناتے ہیں ایک سنگار جو اللہ تعالیٰ کا سنبھالدار ہے عبادت ہے شدید کا پابند ہے جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو ایک بات دے رہا ہے تو ایک بات ہونے پر اللہ تعالیٰ میں ایک درجہ خلن اور ایک نئے کی لکھ دیتی ہے اور دو ہوا تو دو گردے بڑھ تیس ہوا تو تین گرچے بڑھ لیکن اسلوب کے ساتھ ہمارے بھائی کو پوکھا ہونا ہی نہیں چاہتی ان کا کتنی بیٹھیوں کے بہنوں میں کامیاں میرے بھائیوں کم سے کم پھر بیٹیاں بہت بہتر کرو سچے تمہارے لے گی آپ کا انت اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگ موجود تھے اس میں ایک گڑھا آدمی آیا ایک بڑھا سلام آیا بڑی محنت اور اللہ تعالیٰ سے امن کرنے کی دو بھی بوڑھا آدمی آیا پورے تارا دوست کے دن جگہ جگہ نہیں مل رہی ہے اور سارے لوگ آموش بیٹھے اگر یہ جو مل رہی ہے یہاں ادھر کا دوڑ رہا ہے آخر ساتھ میں یہ تمہارا سنبرس تمہارا دھے تم دوست عمر میں پڑھ ہے پانچ میں سو اس کو بچ سکے اپنے درمیان اس کو بیٹھا ہو اور اس کو چھوٹے دو تم جماڑ ہو سکے بیٹھے ہو اور امرا ہو سکے دینے کے لیے پریشان ہے اللہ کرنے کی توسیع ہے جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰوں کی روزی سے لگا دے اللہ مسلمان عیدا what do you think about